السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عقیدے واسعہ کے اندر اللہ حرب العالمین کی صفات کا ذکر آپ کے سامنے مسلسل کیا جا رہا ہے آج بھی کچھ صفات کا ذکر ہوگا آج جن صفات کا ذکر ہم کریں گے انہیں میں سے ایک صفت ہے عفو کی یعنی معاف کرنے کی قدرت کی صفت ہے اللہ حرب العالمین کے لیے عزت کی صفت ہے اس طرح کی صفات کا ذکر انشاءاللہ شاء اللہ آج کے درس ہم آپ کے سامنے کریں گے منف رحمتہ اللہ علیہ نے جن صفات کا نام لیا گیا ہے اس کے ذمن میں چار پانچ آیتیں بیان کی ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان صفات کے اس بات میں صرف قرآن آیات کو ذکر کر رہے ہیں حدیثیں انہوں نے ذکر نہیں کیے کیوں حدیثیں ذکر نہیں کیے ہیں اس لیے کہ قرآن پر تو سب کا اتفاق ہے قرآن کی آیتیں ہیں اللّہ العمین کا کلام ہے اس لیے مصنف نے صرف اسی پر اتفاق کیا ہے اور حدیثیں اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث کے بارے میں کلام کر دیں کہ بھائی آپ نے جو حدیث بیان کی حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مجد کو مکمل طور پر اوپر قائم کرنے کے لیے تاکہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ بچے قرآن کی صرف آیتوں کو پیش کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم ارق اللہ علیہ حدیثوں کی حجیت کے قائل نہیں ہیں نوز باللہ یا حدیثوں کی اہمیت کے قائل نہیں ایسی بات نہیں ہے ان کی کتابوں کے اندر جا بچا آپ کو حدیثیں ملیں گی لیکن یہ چونکہ عقیدے سے متعلق مسائل تھے اس لیے انہوں نے صرف قرآن کی آیتوں پر اتفاق کیا ہے اور حدیثیں اس لیے نہیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے یہ نہ کہہ سکے بھی حدیث ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث ضعیف ہے ان آزار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے صرف قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں حالانکہ دوران شرح میں حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں جیسے قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ایسے حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں دونوں وہی وہ ہیں قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے حدیث نبی کا کلام ہے قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں حدیثوں کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں الفاظ ہمائے نبی کی طرف سے دونوں وہی ہیں دونوں کا سور ش ایک ہے اور دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں دونوں اللہ نے نازر کیا قرآن کو بھی نازر کیا اور حدیثوں کو بھی نازر کیا آئیے آیتوں کو پڑھتے ہیں پہلی آیت جو مسلم نے پیش کی ہے وہ ہے شور نسا کی آیت نمبر ایک سو انچاس اللہ حرماد او تو او تفو و انصوئن فہ نولاحقان افون خدیرہ ان تختو خیرن اگر تم بھلائی اعلانیہ طور پر کرو ظاہر میں کرو او تخوہ ہو یا خاموشی کے ساتھ کرو چھپا کر کے کرو او تفو انسوئن یا کسی مرائی سے درگزر کر دو فہن الله حق نفون خدیرہ اللہ رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدرت والا ہے یعنی اللہ حربلام معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو صفت ایک تو معاف کرنے کی اور ایک قدرت یہ دو صفتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں اور اللہ کا ایک نام ہے الافو اس لیے بندے کا نام رکھتے ہیں عبدالاف معاف کرنے والے کا بندہ قدیر یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور قدرت یہ صفت ہے اس لیے عبد القدیر نام رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو بھلائی کو کھلے عام کرو ظاہر کر کے کرو تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اگر اقفا کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کرو اور کسی کو اس کا علم نہ ہو اس کو بھی اللہ عبامن کو علم ہو جاتا ہے تو کہ اللہ عبامن ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے نیکی کے اندر اصل یہ ہے کہ نیکی انسان خاص طور صدقات و خیرات کی کہ انسان خاموشی کے ساتھ کرے یہی اصل ہے لیکن اگر ضرورت پڑے تو انسان کھلے عام بھی کر سکتا ہے بلکہ وہاں کھلے عام کرنا چاہیے جیسے مان لیجیے کسی مسجد کی تعمیر ہے یا اس طریقے سے کسی غریب کی مدد کرنا ہے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے اب اعلان کیا جاتا بھائی فلاں آدمی کی جان کا مسئلہ ہے آپ لوگ صدقات و خیرات کیجئے تاکہ فلاں بندے کی جان بچائی جا سکے تو اس میں انسان اعلانیہ طور پر کرے کھلے عام کرے مسجد کی تعمیر ہے مدرسے کی تعمیر ہے آدمی کہے بھائی میں ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہوں دو لاکھ دے رہا ہوں دس لاکھ دے رہا ہوں تو یہاں پر ضرورت ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کے اندر حصہ لیں یا اس طریقے سے کسی کی مدد کرنا ہے تو آدمی اعلانیہ طور پر بھائی کہ میری طرف سے دس لاکھ روپیہ ہے میں اس کی جان بچانے کے لیے دے رہا ہوں زیادہ آپریشن ہے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے تو انسان اعلانیہ طور پر کرے کوئی حرض کی بات نہیں بلکہ اسی لیے غزل تبو کے موقع پر ہماربی صلی اللہ علیہ جو اعلان کیا تو آپ نے سب سے پوچھا کہ تم کتنا لے کر کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے احوبک صدیق سے عمر فاروق سے اور صاف کرام سے کیونکہ وہاں اس بات کا تقاضا تھا کہ اعلانیہ طور پر صدقات و خیرات کیا جائے لوگوں کو دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالی جائے رغبت دلائی جائے اس لیے آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا تو جہاں ضرورت ہو اعلانیہ کرنے کی وہاں انسان کو اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے اور جہاں اس کی ضرورت نہیں انسان خاموشی کے ساتھ کرتے اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ ابراہین اپنے عرص کے سائے میں جن ساتھ خوش نصیب بندوں کو جگہ دے گا انہیں میں سے وہ بندہ بھی ہوگا جس نے دائنے ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی خاموشی کے ساتھ تو صدقات و خیرات کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کرے لیکن اگر ضرورت ہے اعلانیہ کرنے کی تو انسان کو اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے اور یہ چیز ریاکاری کے اندر نہیں آتی ہے اور اگر انسان ریاکاری کے طور پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا لیکن ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ریاکاری کاری کے طور پر یہ چیز کیا ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہے لوگوں کو رقبت دلانے کی تو انسان کھلے عام کرتا ہے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھلائی ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو یا برائی اس درگزر کرو اللہ رحان معاف کرنے والا برائی اس درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی تو شریعت نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنی برائی کر سکتے ہیں وہ جزا و سید ان سید المتلحا اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان برائی کرتا ہے تو آپ اتنا برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں بدلے کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اسے ایک تھپڑ مار سکتے ہیں زیادہ نہیں دو تھپڑ مارا آپ دو تھپڑ مار سکتے ہیں آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو اس سے اور زیادہ بہتر ہے فمن افا و اسلحہ لیکن جس نے معاف کر دیا اصلاح کر لی اس کا اللہ رب اللہ پر ہے تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے لیکن انسان اپنا بدلہ لے سکتا ہے شریعت میں اس بات کے اجازت دی گئی ہے تو اللہ ماتا ہے کہ او تفو انسو آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی آپ نے معاف کر دیا معاف کر دینے سے انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا کمزوری نہیں معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے یہ اخلاق ہے یہ انسان کی بردباری ہے یہ انسان کے لیے فضیلت کے طور پر ہے اسے اللہ کے سلماتے ہیں جس نے کسی بندے کو ماف کر دیا اللہ تعالی اسے عزت دیتا ہے اللہ تعالی اس کو اور مقام اس کے اس کے مقام کو بلند کرتا ہے تو معاف کر دینا یہ کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ معاف کر دینا کہ انسان کے اخلاق کی اور اس کے اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہوتی ہے کسی کو معاف کر دینا تو اللہ گھماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا یعنی اگر تم قدرت کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم معاف کر دو اسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے تو اللہ تعالی جب معاف کر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں جب آپ کو موقع ملے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دے تو آپ بھی معاف کر کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے وہ معاف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحت کے لوگوں کو معاف کر دیں بچہ ہے یا کوئی انسان ہے آپ کے ماتحت کام کرتا ہے آپ کی بیوی ہے یا اس طریقے سے آپ کے رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سے بدلا لے لیں اللہ نے گھر آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اتنا بدلا لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے لیکن معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے معاف کر دینا بڑا ہے بزدلی نہیں ہے تو اللہ رب اللہ ہے کہ اللہ معاف کر دینے والا قدرت والا ہے اللہ قدرت والا اس کے باوجود بھی اللّہ کر دیتا ہے ہم کتنا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا ہمیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پر پکڑتا نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیا کریں لوگوں کو اللہ سے بڑی ادرت کس کے پاس ہو سکتی ہے اللہ سب پر قادر ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر رہا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ معاف کر رہا اس لیے معاف کر دینا یہ بڑائی ہے بلند اخلاق کی دلیل ہے جی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عبامین کی صفت ہے معاف کر دینے کی قدرت کی صفت تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور یہ صفت اللہ کے شایان شان دوسری آج جو مسلم نے آپ پیش کی ہے وہ کیا ہے اللّہ ماتا کہ ولی اف ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں درگر سے کام لیں الا اللہ تو اللہ اللّہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے واللہ اللّہ رحیم اللہ بخش دینے والا اور رحمدل ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا مستہ بن عاصا غریب تھے مسکین تھے اور وہ بدری صحابی ہیں غزوہ بدر میں انہوں شرکت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا ان کا خرج برداشت کرتے تھے ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو پوری کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطحب بن عاصا ان کا نام ہے ان کی خالہ کے بیٹے تھے کن کی خالہ کے اب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خالہ کے بیٹے تھے پورا خرچ برداشت کرتے تھے لیکن جب منافقوں نے حستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر الزام لگایا کس چیز کا الزام لگایا زنا کا الزام لگایا کہ انہوں نے فنا کے ساتھ ذنا کیا نا حضب اللہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک و صاف رکھے انہوں نے اس طرح کا الزام لگا دیا کہ انہوں نے منافقین نے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو یہ مستعبن اساسہ جن کی جن کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیطان کے بقاو میں آ لوگوں کے ارغلانے میں آ اور اس طریقے سے انہوں نے بھی حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کی بات کہہ دی صحابہ ہیں انسان ہیں معصوم نہیں ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ بدری صحابی ہیں لیکن پھر بھی شیطان کی چال میں پھنس گئے منافقوں کی جال میں پھنس گئے وہ اس لیے ہم اور آپ کون ہیں ہم بھی انسان اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتا ہے بہت نیک سمجھتا ہے کہ میں تو میں تو بہت, بہت نیک ہوں اور میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں میں ان کے ساتھ جاؤں گا ان کے ساتھ رہوں گا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے انسان ہے انسان بھول جاتا ہے انسان کمزور ہے شیطان کی چال کامیاب ہو جاتی ہے انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے اور انسان رہتے رہتے کسی دوسرے کے عقیدے کو برداشت کر لیتا ہے یعنی اس کو اپنا لیتا ہے ایسا ہوتا ہے خربوزہ خربوزے کو دے کر کرتا ہے اگر آپ مان لیجیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو بے نمازی ہیں آپ کے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہم نماز کے پابند نماز پڑھتے رہیں گے سارے بے نمازی ہیں آپ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی نماز چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کبھی انسان کو اپنے اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت پارشاہ بہت نیک ہوں یا میں توحید پر ہوں اب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو شرک کرتے ہیں خبر پرستی کے اندر بازار پرستی کے اندر مبتلا ہیں آپ انہیں کے جھرپٹ میں رہیں انہیں کے ساتھ رہیں انہیں کے ساتھ اٹھے بیٹھے سب کچھ کہنے میری توحید بہت پکی ہے میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا میں کبھی شرک نہ کر سکتا, نہیں کر ان کے ساتھ رہتے رہتے ہو سکتا ہے کوئی شبہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے ان کے بہکاؤ میں آ جائے ان کا غلبہ ہے وہ زیادہ ہیں آپ ان کے اس میں آ جائیں ہو سکتا ہے ایسا اب یہ صحابی رسول ہیں غزل بدر میں شرکت کی ابو بکر صدیق کی خالہ کے بیٹے ہیں پورا خرچ برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے بہکاؤ میں آ گئے اور حتیاشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط بات کہہ دی انہوں نے ہنستے وصابن اساثہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں صحابی رسول ہیں معصوم نہیں معصوب صرف امبیا ہوتے ہیں صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کی غلطیوں کے مقابلے میں ان کی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی حیثیت سمندر کی ہے اور ان کی غلطیوں کی حیثیت ایک قطرے کی, کی ہے پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے سمندر کے سامنے کوئی حیثیت اس کی نہیں ایسے ہی صحابی کے نام سے بھی ہو سکتی غلطی کیونکہ معصوم نہیں تھے یہ انسان تھے انسان سے غلطی ہو سکتی تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غصہ آ گیا تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ہم ان کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے خالہ کے بیٹے ہیں کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے ان کے اوپر تو اللہ نے سورے نور کے درج رائی وہ لیا آفو ولی چاہیے کہ وہ معاف کر دیں درگزر سے کام لیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں کیا تم نہیں چاہتے ہم چاہتے آپ بھی چاہتے کہ اللہ میں معاف کر دیں جب آپ یہ چاہتے ہو تو انسان فلاں انسان بھی آپ سے چاہتا ہے آپ بھی اس کو معاف کر دو جب یادیں کریمہ نازل ہوئی تو موکر صدیق نے کہا قسم کا کفارہ دیا اور کہا کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے انہوں نے قسم کفارہ دیا اور اس کے بعد پھر ان پر خرچ کرنے لگے اور ساری ضروریات پوری کرنے لگے کتنا بڑا دل تھا وکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کی بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے بیٹی پر آج اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں معاف نہیں کریں گے شادی میں نہیں جائیں گے مرمی میں نہیں جائیں گے, موت میں نہیں جائیں گے جنازے میں نہیں جائیں گے فلاں چیز میں نہیں جائیں نہیں چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دی اور دل کے اندر اس کو بٹھا لیا اب کبھی معاف نہیں کر سکتا ہمارا بھائی ہے تو بھی ہماری بہن ہے تو بھی چچا ہے تو بھی اتنا قریبی رشتہ لیکن پھر بھی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے خالہ کے بیٹے ہیں پورا خرچ برداشت کر رہے ہیں کتنا بڑا دل تھا صدیق کتنے پارسا کتنے نیک تھے سارے کرا فوراً انہوں نے معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو میں بھی تو اللہ نے جب آپ کو قدرت دیا تو آپ بھی دوسرے کو معاف کر دیجئے ان سے غلطی ہو گئی انہیں پچھتاوا ہے آپ سوچ ہے اس بات پر آپ ان کو معاف کر دو انہوں نے معاف کر دیا کتنا بڑا جگر تھا آپ ان کر صدیق اور صاحب اکرام کا کہ فوراً انہوں نے ان کو معاف کر دیا آج ہم ایسا نہیں کر سکتے یعنی پوری زندگی ان پر انہوں نے خرچ کیا برداشت کیا غریب تھے بے چارے تھے مال نہیں تھا وہ کر صدیق مالداروں میں سے تھے تو پورا ان کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے لیکن جب معاملہ معاف کرنے کا آیا تو فوراً انہوں نے معاف کر دیا تو یہ آیت کریمہ ان کے تعلق سے نازل ہوئی کہ جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے ایسے اللہ رب آپ سے بھی چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں تو انہوں نے معاف کر دیا تو یہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب منافقوں نے افط عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی الزام تراشی کی اور ایک صحابیہ رسول کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا شفان بھی معطلمی تھا ان کا نام رضی اللہ عنہ حالانکہ بوڑھے صحابی تھے بےچارے بوڑھے صاحبی تھے اور یہ غزے مریشی کی بات ہے غزے مریشی میں ایسا انہوں نے جب وہ غزے میں حاضر ہوئے تو حسط عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا تھا اور وہ قضا حاجت کے لیے گئی تو ان کا ہار گم ہو گیا پھر دوبارہ گئیں اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے لیکن جب واپس آتی ہے تو پورا فافلہ نکل گیا ہوتا ہے کوئی صاحبی نہیں بچے سارے لوگ چلے آئے ایک صحابی بچے تھے جن کا نام تھا صفوان رضی اللہ تاران صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے ذمہ داری لگا دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو کسی کا سامان چھوٹ گیا ہو تو آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور سامان سمیٹتے ہوئے آئیں گے کوئی اگر بچ گیا اس کو ساتھ میں لے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی ذمہ داریاں صحاب کرام کو دیتے تھے آپ کو کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے آپ کو جاگنے کی ذمہ داری ہے آپ کو سامان لوڈ کرنے کی ذمہ داری ہے آپ لکڑیاں جمع کریں گے آپ سب سے لاسٹ میں آئیں گے لوگ سوئیں گے آپ جاگیں گے سب کی نگرانی کریں گے آپ ذمہ داری تقسیم کر دیا کرتے تھے تو اس جنگ میں ذمہ داری جن کی تھی آخر میں آنے کی ان کا نام تھا صفوان بن معطلاسلم جب وہ آتے ہیں آخر میں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہنتے عاشٰ اللہ تعالیٰ عنا تشریف فرما ہے سارا قافلہ چلا گیا انہوں نے اپنی اوٹنی بٹھائی اور اس پر بٹھا دیا رضی اللہ رضا کو اور جب وہ لے کر کے آئے مدینہ میں داخل ہوئے دوپہر کا وقت تھا منافقوں نے دیکھا تو ان کے ساتھ جو الگزام تراشی لگا دی نا اجب اللہ منظالی حضیہ آشار رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے ساتھ جوڑ دیا بوڑھے صحابی ہیں سفانسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوپہر میں داخل ہو رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں یہ منافقین کو کہ اگر نعود بلّ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو رات کی تنہائی میں آتا ہے اور تاریخی میں داخل ہوتا کہ کوئی کسی کو خبر نہ ہو کسی کو پتا نہ چلے دن کے اجالے میں داخل ہو دوپہر میں دارے میں دھیانے کے اندر نکیل پکڑ کر کے صاف دل والے ہیں صاف ستھرے دل والے ایمان والے اور جب منافقوں نے دیکھا ان کی ارداب تلاشی کر دی نوز اگر کوئی انسان اس طرح کا کام کرتا خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اور پھر تاریخی میں کرتا اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو رات کی تاریخی کا انتظار کرتے کہ تاکہ کسی کو خبر ہی نہ ہو دن میں جا رہے ہیں وہ اور دن کے اجالے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس طریقے کا جو معاملہ ہے پھر بھی انہوں نے ان کے نام کے ساتھ جو لگا دیا اور اس طریقے سے اڑا دیا نعوذ باللہ من ظالم تو کہنے کا مقصد کو کہ صابق کرام بھی ان کے بہکاؤ میں آ تھے انہی میں سے وسطارت تھے اور آج جو شیعہ ہیں ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ حت عائشہ نے ان کے جو جنا کیا تھا نا اوز بلّہ حضط عائشہ جو پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ ہونا آج بھی, بھی جو رافضی اور شیعہ ہیں ان کا عقیدہ ہے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنا کیا تھا اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب مدینے کے اندر ہماری حکومت آئے گی یہ شیعوں کی تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر کے رجم کریں گے ان کو کیونکہ ان کو رجم نہیں کیا گیا تھا انہوں نے غلطی کی تھی گناہ کیا تھا نا از بلّہ کس قدر یعنی یہ پداقیدگی یہ کفر ہے یہ اللہ رب العامی نے ان کی برات نہ فرمائی فرمائے قرآن کے اندر سرن کے اندر کہ وہ پاک ہیں حسین احمان آم, بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم میں سے کوئی انسان برداشت نہیں کرے گا اور اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی الزام تراشی کر دی جائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور آپ کی بیویاں پاک لیکن اس کے باوجود بھی منافقوں کو الزام لگایا اور آج یہ جو منافقین ہیں شیعہ اور روافظ آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس لیے اہل سنت والجماعت کا علماء کا موقف ہے امام مالی نے فرمایا کہ آج اگر کوئی حضرت عائشہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کی تقسیب کر رہا ہے قرآن کو جھٹلا رہا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں یہ سب الزام ہے حضرت عائشہ پر لہٰذا وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے اگر کوئی آج اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے شرح کی بات کرتا ہے تو یہ شیعہ اور رواف کا عقیدہ یہی ہے اگر جو آپ کے سامنے ظاہر نہ کریں لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے میں جو سمجھتا تھا کہ جو سعودی عرب کے شیعہ ہیں وہ شاید کچھ ٹھیک ہوں گے میں نے قطیر کے ایک شیعہ عالم کی تقریر سنی اس نے اپنی تقریر کی شروعات ہی اسی بات سے کیا تین مرتبہ کا ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ عائشہ نے زنا کیا تھا تین مرتبہ اس نے کہا تقریر شروع میں میں سمجھ رہا کہ شیعہ یہاں کچھ ٹھیک ہوں گے سعودی عرب کے نہیں سب کا عقیدہ وہی ہے سب حتی عاشع کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے نوعز اللہ علیہ انہیں غارت کرے انہیں برباد کرے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کی عوض و نسالہ سے بڑے دشمن ہیں جو رافظی ہیں یہ عوض و یہارہ سے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. جی ہاں تو بہرحال یہ آج بھی شیعوں اور رافضیوں کے عقیدہ ہے نوعز بلّہ ہستیاشہ اور حضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے اللہ نے ان کی برأ راتر فرمائی قرآن کریم کے اندر قیامت تک تلاوت کی جائے گی لہذا آج بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے جیسا کہ ہنستے امام مالک نے فرمایا اور رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے قرآن میں ان کی برات نادر فرمائی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا تو کویا کہ وہ قرآن کریم کی ترجیح کرتا ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ الرامن کی صفت ہے معاف کرنے کی رحمت کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی کو معاف کر دیں اگر ہمیں کسی کو معاف کرنے کا موقع ملے تیسری آیت جو اللہ یہاں پر انہوں نے مصنف نے نقل کی ہے اللہ قرآن کریم کی وہ کیا ہے عزت و رسول ارمومن اللہ کے لیے عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے یہ آیت منافقین کے جواب میں ناصل ہوئی ہے منافقین نے کہا کہ جب ہم جائیں گے مدینہ تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے عزت والے سے اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے منافقین لوگ کہ ہم عزت والے اور زریل کون ہے مسلمان ہیں تو جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم مدینہ پہنچنے کے بعد زریلوں کو نکال دیں گے عزت والے نکال دیں گے تو اللہ نے سورے منافقین میں منافق میں آمائی کہ نہیں حقیقت میں عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے عزت ہے تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے تم تو زریل و خار ہو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ زلیل اور دلیل انسان ہے وہ قیامت کے دن اسے اس کی ذلت کا جو ہے سزا ملے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے اور اللہ البرہن کے جو عزت ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو عزت قدر اور عزت قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑی قدر اور منزلت والا ہے ظاہر بات اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہے اس لیے سب سے بڑا بڑی قدر والا اور عزت والا کون ہے اللہ ابراہین اور دوسرا جو معنی ہے عزت قہر عزت قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے اللہ عزیز کے معنی ہوتے غلبے والا عبدالعزیز نام رکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی پتا بھی نہیں کرتا تو سب پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے اللہ سب پر غالب ہے اللہ عزیز ہے اللہ, عزیز ہے اللہ عزت والا ہے اللہ رب العامن کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر ہوتی نہیں ہے تو اس کو غلبے والی عزت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے عزت عزت ابتنا عزت ابتنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا کوئی نقص کو کوئی اللہ رب العالمین کو لاحق نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سب پر غلبے والا ہے اللہ حرب الارمین کو کسی بھی طرح کی کوئی نقص اور کوئی کبھی لائق نہیں ہو سکتی مومنوں کے لیے بھی عزت ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے جو عزت ہے اور جو ارے ایمان کے لیے عزت ہے دونوں کے اندر فرق ہے مومن غلبہ والا ہے کبھی اس کو غلبہ نہیں ملتا کبھی مومن کے پاس غلبہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ غلبے والا اللہ حرب العلامین ہے اللہ حرب علامین کوئی نقص لائق نہیں ہوتا مومن کے لیے نقص لائق ہوتا ہے تو اللہ حرب علامین کے لیے عزت ہے کے لیے عزت ہے یہ صفت اہل ایمان کے لیے بھی ہے اللہ کے لیے بھی ہے. لیکن دونوں کے اندر فرق ہے جیسے ہم بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ بھی معاف کرنے والا ہے لیکن ہمارے اور اللہ کے معاف کرنے کے اندر فرق ہے آپ نے وقتی طور پر معاف کر دیا ایک بندے کو معاف کر دیا بعد میں آپ نے اسے انتقام لے لیا یا دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں معاف کر دیا اس کے باوجود بھی دل کے اندر تنگی ہے لیکن اللہ حربن ایسا نہیں ہے اللہ نے معاف کر دیا معاف کر دیا کو اور ہم معاف کرتے ہیں کبھی انتقام لے لیتے ہیں تو اللہ رب غلامی کے لیے بھی کرنے کی صفت ہے اور ہمارے لیے بھی انسان کے لیے بھی لیکن فرق ہے اسی لیے نام کی مشابعت سے اگر نام ایک جیسا ہے تو اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ, وہ تمام چیزوں کے اندر برابر نہیں جیسے کیا نام ہے عالم ہے مان لیجیے ٹھیک ہے تو کیا ہر عالم ایک جیسے ہوتے ہیں سر کیا سب کا علم برابر ہوتا ہے کوئی چھوٹا علم ہے کسی کی پاس زیادہ علم ہے ٹھیک ہے اس لیے نام کی مشابہت سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے ہمارا سننا محدود ہے ہم بھی دیکھتے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اللہ ہر پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے آپ سمندر تہ ہمیں مچھلیاں چلتی ہیں اللہ کو اس کا علم ہے انسان جو ہے تاریخی میں کوئی کام کرتا اللہ رب العامن کو اس کا علم ہوتا ہے نہ کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العامن کو لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہے اللہ رب الامن ہر چیز دیکھ رہا اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے حالانکہ ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں فرق ہے دنیا میں دیکھیے ہم سارے جو پھل کھاتے ہیں یہ سارے پھل کے ملیں گے یہی نام ہوں گے سیب انگور یہ سارے پھل قیامت کے دن جنت میں ملیں گے لیکن صرف نام ایک جیسا ہوگا ذائقے کے اندر حجم کے اندر خوشبو کے اندر تمام چیزوں کے اندر فرق ہوگا جی ہاں نام صرف وہی وہ ہوگا بس تو نام ایک ہو جانے سے تمام چیزوں کے اندر برابری ضروری نہیں ہوتی ہے کئی لوگ ہوں گے ان کا ایک ہی نام ہوگا عبداللہ آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگوں کا عبداللہ نام نکل آئے گا لیکن کیا نام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے تمام چیزوں میں برابر ہے نہیں برابر ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی عالم ہو کوئی جاہل ہو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نابینا ہو ہو سکتا ہے اس میں کوئی لنگڑا ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور خ... خ... خ... خام... خامیاں ہوں صرف نام کی مشاب سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی کہ اگر نام ایک ہے تو صفت ایک ہو گیا تو سب برابر ہو گیا ہمارے پاس بھی آنکھ ہے چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کیا ہماری چوٹی کی آنکھ ایک دم برابر ہے है? ہماری آنکھ کے تو برابر سینکڑوں چوٹیاں بھی نہیں پہنچ پائیں گی ہاتھی کی آنکھ کی آنکھ ہوتی ہے آپ دیکھیے کیا سب کی آنکھ ایک جیسی ہوتی ہے فرق ہے دونوں کے اندر حالانکہ آنکھ سب کے پاس ہے صفت سب کے پاس ہے وہ لیکن فرق ہے آپ کے پاس بھی سونگھنے کی طاقت ہے اور جو ہے کتوں کے پاس بھی سوغنے کی طاقت ہے لیکن آپ دیکھیے کتے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں جرم کی اس بات کے لیے اور اس کے لیے سوگ کر کے بتا دیتے ہیں ہم ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیے آپ بھی دیکھتے ہیں چیل بھی دیکھتا ہے کبوتر بھی دیکھتا ہے لیکن سب کے دیکھنے میں فرق ہے سب کے دیکھنے کے اندر فرق ہے آپ وہیں کھڑے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ دیکھیے جو باز پرندہ ہوتا ہے کتنی اونچائی پر ہوتا اوپر سے مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھتا اور آتا ہے اور ایک جو ہے اپنے پرجے سے مچھلی کو پکڑ کر کے سمندر سے لے کر کے اڑ کے چلا جاتا ہے آپ وہیں بغل میں نہیں دیکھ پاتے ہیں جی ہاں تو اس طریقے سے یہ صفت آپ کے پاس بھی ہے لیکن ایک مخلوق کے پاس بھی ہے تو جب مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے تو اللہ رب سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے تو لہذا صفات میں اکثانیت کی وجہ سے تمام چیزوں کے اندر برابری لازم نہیں آتی ہے. چوتھی آج جو یہاں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے عزت کے اللہ تیری عزت کی قسم میں گمراہ کر دوں گا یہ اللہ العالمین نے فرمایا کس کے بارے میں ابلیس کے بارے میں ابلیس نے کیا کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے فرمایا نہیں تو سب کو گمراہ نہیں کر سکتا ان عباد علیہ سلطان میرے جو نیک بنتے ہیں تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا ان پر تجھے کوئی ادبہ حاصل نہیں ہوگا یعنی سارے لوگ گبراہ نہیں ہو جائیں گے کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک جماعت ہمیشہ حد پر قائم رہی کہ نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے کوشش کر رہا ہے وہ شیطان سب کو ابلیس گمراہ کرنے کی لیکن سب کو گمراہ نہیں کر سکتا اللہ کے نہیں بنتے اس کے سازش میں نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ ان کے حفاظ کرتا ہے جی ہاں تو اس طریقے سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں بھی دیکھیے عزت کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لیکن میں بتایا کہ فرق ہے ہماری عزت میں اللہ تعالیٰ کی عزت میں آج ہمارے پاس عزت ہے کل ہمارے پاس عزت نہیں رہ جائے گی آج ہم لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں کل نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے ہم نے گناہ کر لیا مال کم ہو گیا منصب کب ہو گیا آج انسان منصب والا ہے لوگ اسے بڑی اونچی نظر سے دیکھتے عزت کی نظر سے کل وہ منصب سے ہٹ گیا اب وہ عزت نہیں رہ جائے گی لوگوں کے دلوں میں کیونکہ آج منصب ہے اس کے پاس اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں آج مال ہے دولت ان کے پاس کام ہے ہے کہ نہیں ابھی ہم اور آپ لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں ابھی ہم آپ لوگ جب چھٹی جاتے ہیں تو لوگوں کی ہماری طرف دیکھنے کا جو ہے کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جس دن معلوم ہو جائے کہ آپ فرش آ ہیں ایگزٹ آ ہیں تب دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کیا رویہ کریں گے کیا معاملہ کریں گے ابھی جاتے ہیں لوگ خوب دعوتیں کھلاتے ہیں آپ کو لیکن جب معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ کی نوکری ختم اب آپ ایگزٹ پر آئے ہوئے فنش آ ہیں تب دیکھیے لوگ کس نظر سے آپ کو دیکھیں گے کیا وہ عزت رہے گی لوگوں کی دلوں میں نہیں عزت رہے گی آج عزت ہے کل وہ عزت نہیں رہے گی لیکن اللہ کے لیے عزت ہمیشہ ہے اللہ کا غلبہ سب پر ہمیشہ ہے اللہ ہی کے لیے قدر و منزلت ہے اللہ رب العالمین کوئی نقص لائق نہیں ہوتا ہماری عزت کے اندر نقص ہے آج ہے کل عزت ہمارے پاس نہیں ہے آج ہمارے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کل عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے انسان ہے غلطی کر بیٹھا انسان غلطی ہوگی آپ دیکھیے بڑے بڑے منصب والے بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں اور جو ہے پتا چلتا ہے کہ بہت بڑا گھوٹالہ کیا انہوں نے کتنا کرپشن ہے آج لوگوں کی نظروں میں بڑی عزت ہے کل لوگوں کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے بہت بڑا کرپشن کیا دھوکا دیا لوگوں کو پورا مال کھا گیا یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن اللہ رب العامین کے لیے ہمیشہ سے عزت اور ہمیشہ اللہ کے لیے عزت رہے گی عزت دینے والا بھی اللہ رب العالمین الزت دینے والا ہی اللہ رب العالمین کسی اور سے عزت مانگیں گے تو عزت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ عزت دینے والا وہ جس کو چاہتا تخت پٹاتا ہے جس کو چاہتا تخت سے ہٹا دیتا جس کو چاہتا ہے دیتا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اس نے کیا کہ عزت کی قسم میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان سب کو بھٹکاؤں گا اس نے اللہ کی ایک صفت عزت اس کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عزت یا اللہ کی جو بھی صفات ہیں ان میں سے کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے مخلوق لیکن ہماری جو عزت ہے یہ مخلوق ہے اللہ کی جو عزت ہے وہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی جو بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے ہم مخلوق ہیں ہمارا عمل بھی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہماری آنکھ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں یا جو بھی ہمارے پاس صفت ہے وہ سب کے سب مخلوق ہیں ہمارا سارا عمل مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ اس کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے اگر مخلوق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانا جائز نہیں ہوتا کیونکہ مخلوق کی صفت نہیں جائے ہے قسم کھانا کہ مخلوق کی انسان قسم کھائے انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کلام کی صفت اللہ تری رحمت کی قسم اللہ تری عزت کی قسم انسانی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ یہ ساری صفات اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری جو صفات ہے سب کے سب مخلوق ہے اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے تو اس میں اللہ اور کی صفت کا ذکر ہے عزت کی کی کہ فب اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کھا کے کرتا ہوں کہتا ہوں میں لوگوں کو گمراہ کروں گا گمراہ کر رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں اس کے فردے میں پھنس رہے ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بنتے حقیقت میں متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ ابلیس کے بہکاؤ میں نہیں آتے پانچویں جو آئے یہاں مسلم نے بیان کی وہ یہ ہے تبارک اسم ربی کا دل جلال و کرام تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو جلال اور عزت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اللہ کا نام عزت والا جلال والا ہے اس لیے آپ دیکھیے جب آپ بسم اللہ کہہ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور کھانا آپ کے لیے حلال اگر آپ بسم اللہ کہہ کر نہیں ذبح کریں گے تو کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا یہ برکت اللہ کے نام کی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے آپ اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائیے اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے شیطان سے بچاتا ہے لیکن آپ نے بسم اللہ نہیں کہا کھانا شروع آپ بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کر دیے جی کیے بسم اللہ کر گھر سے باہر نکلیے دیکھیے اللہ البرامین برکت دیتا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظ ہوماتا بسم اللہ کہہ کر کے انسان جو ہے وضو کرتا ہے اور بعض علماء نے کہ انسان بسم اللہ کہہ کر کے وضو نہ کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ واجب ہے بسم اللہ کہنا وہ سارے علماء کے نزدیک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے اللہ ہی برکت دینے والا ہے جب اللہ کا ہم نام لیتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اللہ عبران اس کے اندر برکت ڈالتا ہے شیطان سے حفاظ کرتا ہے اس لیے جب بھی انسان کھانا کھائے بسم اللہ کہ کر کھانا کھائے گھر سے نکلے بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کرے بسم اللہ کر کے بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ دعا پڑھے انسان اور اللہ تعالیٰ جب کوئی اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اس لیے انسان کو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دعا پڑھے بسم اللہ اللہ محمد الشیطان ال شیطان وہ جنب شیطان یہ انسان دعا پڑھے جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے ہم استری کرے انسان کی دعا پڑھنی چاہیے لیکن بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دعا معلوم ہی نہیں ہے نہیں یاد دعا یاد رکھنی چاہیے ہم ان کو ان دعاؤں کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی با ہے تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کھانے میں برکت ہمارے اعمال میں برکت عمر میں برکت نیکیوں کے اندر برکت اولاد کے اندر برکت منصب کے اندر صحت کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں نفع کی چیزیں سب کے سب اللہ ہر براہن کی طرف سے اللہ تعالی ہی برکت دینے والا ہے لہٰذا انسان اللہ تعالی ہی سے برکت طلب کرے اللہ سے علاوہ انسان اگر کسی اور سے برکت مانگتا ہے وہ اللہ براہمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اسی جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے یہ برکت جو, جو صفت ہے یا برکت کا جو معاملہ ہے یہ اللّہ تعالیٰ کی روبیت سے جڑا ہوا ہے جیسے اللّہ تعالیٰ سب کا خالص مالک ہے موزندگی کے مالک اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اولاد شفا ایسی برکت بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سمل کے اندر برکت دے دے اللہ تعالیٰ تمہاری صحت کے اندر برکت دے اللہ ہمارے مال کے اندر برکت دے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہم کسی اور سے اگر برکت مانگتے ہیں تو اللہ ہر براہن کے ساتھ گوہے کہ ہم شرک کرتے ہیں اور یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے یہ. یہ وہی شرک ہے جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فلان بندے فلان صاحب فلان پیر صاحب آپ ہمیں اولاد دے دیجئے ہمیں صحت دے دیجئے ہمیں یہ دے دیجیے ویسی ہے جیسے کوئی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ ساری چیزیں مانگتا تو برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب اللہ نے اللہ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو برکت دے گا شہد کے اندر برکت ہے کرون جی کے اندر برکت ہے حبت السودا جسے کہا جاتا ہے کرون جی بلیک سیڈ اس کے اندر برکت ہے ایسے آپ دیکھیے اجوا کھجور کے اندر برکت ہے زمزم کے اندر برکت ہے دودھ کے اندر برکت ہے شہد کے اندر برکت ہے آپ اس کو پئیں گے شہد کو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا شفا اس کے اندر اجوا کھجور کھائیے آپ بلیک سیڈ کھائیے اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے اس کے اندر فائدہ اللہ تعالیٰ احفاظ کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جیسے دواؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ دواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دیتا ہے ایسی چیزوں کے ذریعے سے اللہ شفا دیتا ہے کچھ اعمال جن کے اندر برکت اللہ رکھی ہے جماعت کے ساتھ جماعت پڑھیے کتنا ثباب ملتا ہے کتنی برکت ہے اکیلے آپ پڑھتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنا زیادہ اصر ملتا ہے قرآن کی دلاوت کیجیے اللہ نے قرآن کو با برکت بنایا اس کے اندر برکت ہے آپ کے لیے عجر ملتا ہے آپ کو شباب ملتا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظ کرتا ہے شیطان سے اور نظر بس سے تمام چیزوں سے بات کرتا ہے اللہ حربر عام تو اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تو اللہ رب العمی نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے آپ جب اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو برکت آپ کو ملے گی لیکن اگر آپ طریقہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی اللہ نے اجوا خجور کے اندر برکت رکھی ہے آپ اجوا خجور کھائیں گے تب برکت ملے گی نا یہ اجوا خجور آپ کپڑے میں باندھ لیں اور, اور گلے میں اٹکا لیں برکت ملے گی جی نہیں ملے گی نا زمزم پانی ہے زمزم پانی پینے میں برکت ہے نا آپ زمزم پانی نہ پیئے اس کو آپ شیشی میں رکھ کر کے گلے میں لٹکا کر کے پھر پھریں زمدم بہت با برکت ہے زمزم یہ گلے میں لٹکا لیا آپ نے شیشی ایسے یہ کیا بھائی زمزم پانی بہت با برکت ہے یہ برکت ملے گی پیئں گے تب برکت ملے گی کیونکہ اللہ نے پینے کے اندر برکت رکھا ہے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے سر گدی سے پینے کے اندر برکت ہے پئیں گے تب یہ شفا بھی ہے اور اس کے اندر برکت ہے اور بیماریوں اور اس طریقے سے غزہ بھی یہی ہے زبزب زب کا پانی تو پیئیں گے تب ہوگی اچھی گلے میں اڑکانے سے نہیں ہوگا قرآن اللہ نے برکت رکھی پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا آپ کو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا اس پر عمل کریں گے تب فائدہ ہوگا قرآن لکھ کر لکھ کر کے گلے میں اڑکا کر کے پھرے یہ قرآن کریم ہے اس کو جزدان میں باندھ لیجئے گلے میں اڑکا کر کے فریے فائدہ ہوگا پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا دوا میں اللہ نے برکت رکھیے نا ہاں ٹبرٹ کھاتے تب برکت ہوتی ہے نا تب اللہ شبا دیتا ہے ٹبرٹ کو آپ مت کھائیے ٹبرٹ کو آپ پوٹلی میں کپڑے بات کر گلے مٹکا لیجیے فائدہ ہوگا جی نہیں فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کھانا سیرپ انسان پیتا ہے ہے نا سیرپ آپ اس کو مت پیجیے آپ اس کو جسم پر مل لیجیے سیرپ کو فائدہ ہوگا جی میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح کو اگر آپ جسم پر ملو گے فائدہ مرحم ملتے ہیں نا پر مرحم ہے کریم ہے آپ کریم کھا جاؤ آپ مرہم کھا جاؤ فائدہ ہوگا جی ہوگا فائدہ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا اللہ نے فائدہ رکھا اس کے اندر آپ نے طریقہ بدل دیا طریقہ آپ نے بدل دیا قرآن میں شفا کا طریقہ ہے پڑھو گے تب شفا ہوگی یہ نہیں کہ قرآن کو تعویذ بنا کر کے گلے میں اٹکا لو اس میں نہیں فائدہ ہے یہ میں اصل کہنا چاہتا ہوں قرآن اللہ نے شفا رکھا شفا کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھو دم کرو پڑھ کر کے پھکو اس پر عمل کرو تب آپ کو شفا ملے گی اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ قرآن کی آیتیں لکھ کر کے گلے میں اٹکا لو اور تعویذ بنا کر کے گھومو گلے میں اٹکا کر کے اور بولو چلو بھائی میں تو تعویذ قرآن کی استعمال کر رہا حالانکہ کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے ہمارے ہاں جو بھی تعویذ دیتے نا کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے دھوکے میں مت رہیے گا جی ہاں وہ سب نمبرات لکھے رہتے ہیں پتا نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے کوئی قرآن کی آیت نہیں رہتی ہوئی تھی اس کے اندر یہ سب دھوکا دیتے ہیں مولوی لوگ جی ہاں مولویوں سے بچیئے مولوی, مولوی بڑی خطرناک قوم ہے یہ جی ہاں بہت ہی فسادی قوم ہے مولوی وہ مولوی جو بری مولوی قوم ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں وہ علماء نہیں جو حق علماء حق ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف ص عین کے عقید اور منحصر چلنے والے نہیں وہ علماء جو قرآن کو بیچ دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض قرآن کو بدل دیتے خود نہیں بدلتے ان علما کی اور مولویوں کی بات کرتا ہوں میں جی آہ, تو مولویوں کے فردے میں گئے تو ایمان بھی گیا دولت بھی گئی سب جائے گا پیسہ लूट لوٹ لیں گے آپ کا पर کے نام پر جادو کے نام پر पर کے نام پر اور ایمان بھی جائے گا تو ہی بھی آپ کی جائے گی اس لیے ایسے مولویوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جی ہر مولوی اچھا مولوی نہیں ہوتا ہے ہر ڈاکٹر بھی اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا جیسے ایسے ہی جیسے آپ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو اچھا ڈاکٹر چاہیے کوالیفائڈ چاہیے اور کنسلٹنٹ چاہیے پرالکا چاہیے تجربے کار چاہیے, ہاں ایسا نہیں کہ جو بھی لیول لگا لیا خلاص ایسا نہیں ہے دنیا کے معاملے تو کوالٹی ڈھونڈتے ہو اچھا ڈاکٹر اچھی تعلیم اچھا اسکول چاہیے اچھا معیار ہو اچھی کوالیفکیشن وہاں پر اچھی تعلیم ہو وہاں پر جی ہاں وہ ڈھونڈتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں جس کو داڑھی دیکھا ہاں بھائی صاحب فتوا دے دیجئے آپ کو چلے یہ داڑھی دیکھ لیا نماز پڑھ رہا ہے پہلی سب کے درمیان کے پیچھے اسے فتوا لینا شروع کر دیا قرآن کا نام لا آدیش کا تھوڑا سا پڑھنا ہے کیا خلاف اس سے لوگوں نے فتوا لینا شروع کیا ہمارے شیخ صاحب ہیں کہتے ہیں فتوانی لقوہ ہے لقوہ لکوا سمجھتے نا جو بیماری آتی ہے نا انسان کو اپاہج کر دیتا ہے ایک طرف ہمارے شیخ ادوزما صاحب کہتے ہیں فتوانی لقوہ یہ ایسا فتوا جس سے انسان کے جسم کو لقوہ لگ جائے اور جو انسان کا ایمان یہاں تو جسم تباہ ہوتا ہے وہ ایمان تباہ ہو جاتا ہے جی ہاں تو ہر مولوی کے پاس نہیں جانا ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بھولا چھاپ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو پڑھا لکھا तो ہوتا ہے تو بیکار ہوتا ہے تو ایسے بھائی دین کا معاملہ ہے یہ دین میں بھی کوالٹی ڈھونڈھیے دنیا ہی نہیں صرف کوالٹی دنیا کی کوالٹی رہ جائے چلے گا دین میں اگر کوالٹی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دین میں کوالٹی ہونی چاہیے دنیا میں کوالٹی نہیں ہے اچھا گھر نہیں بنا ہے کوئی مسا نہیں بھائی کیا ہوگا تھوڑا क्या رہا ہے پانی اور بہت اچھا آرکیٹیکٹ نہیں سے بنوایا آپ نے کوئی مسا نہیں بھائی دنیا چند دن کی زندگی ہے ساٹھ ستر سال لیکن آخرت میں تو ملے گا نا آپ کو ماہر ان شاء اللہ تو آخرت کی ہم فکر کریں دین کی کوالٹی کی فکر کریں کہ دین کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے سلب صالین کا جو عقیدہ منا ہے وہی کوالٹی محتر باقی کوئی کوالٹی محتبر نہیں ہے دین کے اندر انہیں کے عقیدے پر مناج پر چلنا آپ کو سلب سالین کے عقیدے اور مناج پر دنیا نہیں ملی نہ ملے دین مل جانا چاہیے دنیا ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہوئے ہے کہ نہیں ہے وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ساٹھ ستر سال کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہوتا ہو سکتا ہے ابھی ہم باہر نکلے ہماری موت ہو جائے ہارٹ اٹیک آ مر گیا ہمیں آپ مر گئے کچھ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہوتا ہے ایسا ہاں اسی لیے ہمیشہ موت کو سامنے رکھو اکثر و ذکر حادم لذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت یاد رکھو ہمیشہ اس کو سامنے رکھو آخرت کی ہم کو فکر کرنا چاہیے دین کی فکر کرنی چاہیے دنیا کی فکر کی ضرورت نہیں دنیا اللہ لکھ دیا کر کے رہے گی جو اللہ نے لکھا وہ ملے گا جائے گا نہیں کہیں مل کر کے رہے گا وہ اور جو نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا پوری دنیا کٹا ہو جائے تو بھی آپ کو نہیں دے سکتی اس پر ایمان کب آئے گا ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے ہمارا جی ہاں جس کے لیے فکر ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے اس کے لیے محنت نہیں کرتے دین کے لیے جی ہاں دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں کریے محنت لیکن حلال دائرے میں شریعت نے جو پابندی رکھی حدود حدود کے دائرے میں ہمیں محنت کرنا تو میرے بھائی بات چل رہی ہے یہ دین کے تعلق سے کہ جو یعنی ہر مولوی اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ اسے جا کر کے عالم علم حاصل کرو جی ہاں کوئی مقدس لفظ نہیں کہ عالم ہوگا تو خلاص اس کے پاؤں چومے اس کے ہاتھ چومو اور جو ہے سب کچھ کرو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہت خطرناک مولوی ہوتا ہے جی ہاں آپ کا ایمان جو ہے تب تہبا کر دے گا اللہ کے سمانا کہ جو ہے تین لوگوں سے جہنم کو روشن کیا جائے آگ تپائی جائے گی ان میں سے ایک مولوی بھی ہوگا آ, ایک مولوی بھی ہوگا اس کے اندر جس سے جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا مولوی ہوگا ایک مجاہد ہوگا اور ایک مالدار آدمی ہوگا سد کا تو خیرات کرنے والا ریا کار تھے لوگ دکھاوے کے لیے کیا جی ہاں اللہ کے سلماتے کہ ایسا وقت آئے گا کہ مولما برے والما جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے دائیں ہوں کے وہ مبلی گے لیکن جنت کی طرف نہیں بلائیں گے تو ایسے ہیں مولوی ہمارے یہاں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں جنت کی طرف نہیں بلاتے شیر کی بدعت اور خرافات عید ملازوں نے بھی آیا خلاش عید مرادوں نے مرادو بھی بنائی ہے کہ نہیں ہے قبروں پر آئیے مزاروں پر جائیے یہ دیجئے فلانے دیجئے یہ جو ہے عرس ہے اور ان کے نام پر برسی ہے فلانے کے نام پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا کر کے رکھا پورا دین ہی بدل دیا جی ہاں اس لیے آج کا دین معتبر نہیں ہے وہ دین معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا تھا آج کا اسلام معتبر نہیں آج کے اسلام میں لوگوں نے بہت کچھ داخل کر دیا جی اللہ کے سلام کیا فرمایا جس پر آج میں ہوں میرے صاحبہ وہ دین معتبر وہ اسلام معتبر ہے اللہ رسول کے زمانے کا اسلام معتبر سب سے کوالیفائیڈ ہوئی ہے وہ اس سے بڑی کوالٹی نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا دنیا کے اندر ایک ہی دین بھیجا سے آدم علیہ السلام سے اس کے بعد آپ دیکھیں جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ نے دین کے اندر رکھا اب اسے آگے نہیں جا سکتے آپ خلاص اب جتنا ماڈرن دین ہونا تھا اللہ نے اتنا ماڈرن بنا کر کے اپنے نبی کو دیا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بس حضرت آدم صلی اللہ علیہ نے شروع کیا تھا خامیاں کمیاں جو رہی انسان کی جو ضروریات تھیں اللہ نے تمام چیزیں دین کے اندر رکھ دی بس تو وہی دین جو اللہ کے اصول کے زمانے میں تھا جو دین اللہ کے صلی اللہ علیہ صحابہ کو دے کر کے گئے جس پر صحابہ نے عمل کیا صاحبہ نے تابعین کو دیا تابعین نے عمل کیا جو اس پر عمل کرے گا وہی وہ جنت کے اندر جائے گا آج کا دین نہ دیکھی آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھیے آج کا اسلام نہ دیکھیے اللہ کے, کے زمانے کا اسلام دیکھیے کیونکہ وہی اصل معتبر وہی دین ہے جی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو ہمارے یہاں آپ ملیں گے ایسے مولوی بدعت اور خرافات خود کرتے ہیں اور دوسروں کو بدعت اور خرافات کی طرف دعوت دیتے ہیں جی ہاں تو آپ جیسے دنیا کے لیے چوکنا رہتے ہیں دنیا کے لیے ڈھونڈتے اچھا اچھا ڈاکٹر چاہیے اچھا وکیل چاہیے ہم کو کسی کیس میں پھنس گئے اچھا وکیل چاہیے بھائی بڑا وکیل چاہیے دمدار وکیل چاہیے جو مجھے بچا لے ایسے ہی دین کے معاملے میں دیکھے جو دمدار عالم ہو کتاب اللہ اور سمت رسول کو صلب سالین کے عقید اور مرحل پر سمجھنے والا ہو اس کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کی طرف آپ ان کی باتوں کو سنیں اور ان سے رابطے میں رہیں اور سے علم حاصل کریں ان لوگوں کریں جو خود گمراہ اگر کنواں گدلہ ہے تو کنویں سے پانی نکالو گے تو کیسا پانی نکلے گا جی گندہ ہی پانی نکلے گا نا تو جو عالم جیسا ہوگا اس کا عقیدہ مناج ہوگا وہی چیز دے گا وہ آپ کو دوسری چیز نہیں دے گا تو اگر لیکن اگر کنواں صاف ستھرا ہے تو وہاں سے صاف پانی نکلے گا ایسے ہی دیکھو آدمی کا عقیدہ کیا آدمی کا منہج کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہر غلامین کا نام بابرکت ہے اللہ ہی برکت دینے والا ہے اور اللہ کا نام جہاں آتا ہے وہاں برکت آ جاتی ہے اس لیے کوئی بھی کام شروع کرے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں برکت دینے والا اللہ ہر برآمین ہے لہٰذا برکت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طرف کریں اللہ اگر برکت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ ہر برامن کے ساتھ شرک ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بارش مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے شبہ مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے برکت مانگتا اللہ ہی برکت دینے والا ہے تو یہ جو صفات ہیں اللہ کے شائن شان ہیں جو آج ہم نے صفات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر غلامین ہمیں سرب سالین کے عقیدے پر قائم اور دھیان رکھے ہر طرح کی بدعقیدی اور غمراہی صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ امین و بنا محمد والا علیہ و سالمین ایک دو مہینے تک اب درس نہیں ہوگا اب ایک دو مہینے کے بعد ہی انشاءاللہ درس کی شروعات کی جائے گی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر وبارک اللہ خیر کو آج سمجھئے جی آخری درس تھا اب اگلی بار تو درس ہو ہمارا شروع ہوگا دسمبر کے مہینے میں اور تو انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوگا ابھی مغرب بات تھا اب عشاء کے بعد انشاءاللہ دسمبر کے مہینے سے ہمارا درس کی شروعات ہوگی جساقب اللہ خیر مبارک اللہ فقیق السلام علیکم و